وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَا وَهُوَ يَخْشَا فَأَنتَ عَنْهُ <تَلَحَا> اور جو آدمی آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے تو آپ اس کی طرف سے بے رخی برتتے ہیں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اعتاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص خوف الہی اور تقوا کے زیر اثر آپ کے پاس تیزی کے ساتھ آیا ہے تاکہ آپ اسے دین کی تعلیم دیں اور اسے اپنی پیغمبرانہ نصیحتوں سے نوازیں اس سے آپ نے منہ پھیر لیا ہے اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہیں جو کبر و غرور میں مبتلا ہیں اور آپ کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں حافظ سیوتی نے اپنی کتاب الکلیل میں لکھا ہے کہ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فقرا کی دلدہی ان کی ضروریات پوری کرنے اور مجالس علم میں ان کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دلائی ہے اسی لیے سفیان سوری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں فقرا عمرہ بنے ہوتے تھے یہ آیات دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ واحی غیب کی جو بات بھی بتائی اسے انہوں نے اپنی امت سے نہیں چھپایا علمائے صلف کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا کوئی حصہ چھپاتے تو اپنے بارے میں اللہ کے اس اعتاب کو ضرور چھپا دیتے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ برتاؤ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی اس لیے کہ آپ کے پاس سندید قریش موجود تھے اور آپ اس لالچ میں کہ شاید وہ لوگ مسلمان ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے ایک مسلمان کو یہ سوچ کر نظر انداز کر رہے تھے کہ بعد میں اس کے سوال کا جواب دے دیں گے تاکہ وہ کفار اٹھ کر چلے نہ جائیں بظاہر دعوت اسلامی کا یہی تقاضا تھا اور عام دعا اللہ کے لیے ایسا ہی کرنا مناسب تھا لیکن اللہ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے صحابہ کے ساتھ اس سے عرف و ہونا چاہیے تھا اسی لیے اللہ تعالی نے آپ کو اعتاب کیا یعنی اعتاب کا سبب ترک اولا تھا نہ کہ ارتکاب معاشیت